اور راہ دکھانا اور پرہیز گاروں کو نصیحت ہے ان دونوں آیات مبارکہ میں چند الفاظ کے معنی آپ سماعت فرما لیجئے خلط کہتے ہیں گزر چکے سنن طریقے سیرو تم چلو فن پھر تم دیکھو عاقبہ انجام مقدبین جٹھ والوں ہدن ہدایت ماؤ نصیحت متقین یہ مطلب پرہیزگار جمع ہے یہ پرہیزگاروں تو یہ قرآن کریم کی دو آیات ہیں جن کی ابھی ہم نے تلاوت کی ہے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے قد خلق من قبل سنن سنن فصی الارض روک نا کی عاقبت المقبین تم سے پہلے کچھ طریقے برتاؤ میں آ چکے ہیں تو زمین میں چل کر دیکھو کیسا انجام ہوا جٹھلانے والوں کا خاضہ ناسی وداؤں و, و ماٮٔ المطقین <تصفيق> یہ لوگوں کو بتانا اور راہ دکھانا اور پرہیزگاروں کو نصیحت ہے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے اس آیت پاک میں زمین میں چلنا گھومنا پھرنا اس کی ترغیب دلائی ہے کس وجہ سے؟ اس وجہ سے فن ضرو کہ تم دیکھو کئی فکانہ عقیبۃ المقبین کے جٹلانے والے لوگ جو ہیں یا جو اقوام اقوام کفار گزر چکی ہیں کہ جن پر اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا تھا اس کا تم انجام دیکھ سکو اس وجہ سے اللہ تبارک تعالی زمین میں گھومنے پھرنے کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ یہ لوگوں کو بتانا اور راہ دکھانا ہے اور پرہیزگاروں کو نصیحت ہے یعنی ایسے اقوام جن پر اللہ رب العزت نے اپنے عذابات کو نازل فرمایا جو نافرمان فرمان گزری ہیں تو اللہ تعالی چاہتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان لوگوں کے حالات کو پڑھے ان لوگوں کے حالات کو دیکھیں یا جن بستیوں کو عذابات کا شکار بنایا گیا جہاں پر یہ اقوام موجود تھیں تو میرا رب یہ چاہتا ہے کہ اس کے محبوب کی امت ان معاملات اور زمین کے ان حصوں پر جہاں پر اللہ رب العزت کے عذابات نازل ہوئے ہیں ان کو دیکھیں تاکہ عبرت جو ہے وہ حاصل ہو سکے تو گزشتہ بدکار کفار کی سزاؤں کا ذکر فرما کر مسلمانوں کو گناہوں پر اڑنے اور توبہ نہ کرنے سے ڈرایا جا رہا ہے کہ بعض لوگ بشارتوں سے مانتے ہیں اور بعض ڈر سے آپ کو اگر کل کا درس قرآن ذہن میں ہو تو جنت کے مزدے سنائے گئے تھے جنت کا بیان بھی اللہ نے گزشتہ آیات میں فرمایا جنت کے باغات اس کے نیچے جو نہر رواں ہیں اللہ رب العزت نے اس کا بیان فرمایا تو جو لوگ رغبت کی وجہ سے رب کریم کی طرف جو ہے وہ رب کریم کی طرف رجوع کر سکتے ہیں ان کے لیے وہ بیان تھا اور جو لوگ ڈر کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں گے ان کے لیے اب جو ہے یہ ارشاد فرما دیا گیا کہ تم زمین میں گھومو پھرو دیکھو ان بستیوں کو کہ جہاں پر بڑے زبردست بڑے طاقتور بڑی مضبوط قومیں تھیں لیکن جو ہے وہ اللہ رب العزت اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ان پر عذابات نازل فرما کر ان کو جہنم رسید کر دیا اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا وہ قبر کی ہزاروں من مٹی تلے قبر میں پہنچ گئے اور اللہ تبارک کا تعالی کے عذاب کا شکار جو ہے وہ ہو گئے تو ان آیات میں جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ہمیں یہ درس دیا جا رہا ہے ارشاد فرمایا جا رہا ہے ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں نیک کیے جاؤ نیک اعمال کیے جاؤ بدعملی سے بچتے رہو تاکہ اللہ تبار کا تعالی تم سے راضی رہے اور تم اس کے عذاب سے محفوظ رہو کوئی طاقت و قوت کسی کو اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے نہیں بچا سکتی چنانچہ تم سے قبل بہت سی امتیں گزر چکی ان کے تکبر جو ہے وہ تکبر ہرن ہو گئے ان کی حرکتوں پر جو عذاب الہی آئے وہ بھی گزر گئے تم زمین میں چلو پھرو اور غور کرو کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا کہ جب ان پر اللہ کا عذاب آیا تو نہ ان کے مال بچا سکے نہ کوٹھیاں نہ جتھے قبیلے ان چیزوں میں غور کرو اور اپنے حالات کو درست رکھو بعد مرے نیک نام انہی کا ہوتا ہے جو کچھ اچھے کام کر کے جاتے ہیں کھایا پیا مال جمع کیا لوگوں کو ستایا کفر و بدکاریاں کی اور چلے گئے اس کا انجام تو دائمی لعنت ہی ہے دائمی لعنت ہی ہے یہ قرآن کریم بیان بازے تو سارے لوگوں کے لیے ہے مگر ہدایت و نصیحت صرف شر و کفر سے بچنے والے مسلمانوں کے لیے کہ اس سے وہی فائدہ اٹھاتے ہیں جیسے جیسے سورج کی روشنی تو سارے عالم کے لیے ہے مگر راہ دکھانے والا صرف آنکھوں والوں کے لیے ہے نہ کہ اندھوں کے لیے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں فصیح روف الارض فرما دیا ہے کہ زمین میں چل کر دیکھو اے رب کریم کیا کریں چل پھر کر فرمایا فنظرو دیکھو کی کیسا کہاں قبطل مقزبین جٹھلانے والوں کا انجام کیسا ہوا اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرہ جٹلانے والوں کا جو ہے وہ انجام جو ہے وہ کیسا ہوا اس آیت پاک سے ہمیں معلوم چلا کہ اللہ تبارک و تعالی کا عذاب دیکھنا ہو اور اس کے کہر و غضب کا نظارہ کرنا ہو تو عذاب والی اجڑی بستیوں کو جا کر دیکھنا چاہیے اگر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اگر اللہ تبارکہ وطالع کی رحمت اور اس کے کرم کا پتہ لگانا ہو تو سفر کر کے رحمت والی بستیوں کو جا کر دیکھو اور ان بزرگوں کے آستانوں پر حاضری دو جو خود تو صدیوں سے کبور میں سو رہے ہیں مگر ان کے مزارات پر رونقیں لگی ہوئی ہیں حضرت سیدنا مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہاں سنن سے مراد کافر پر عذاب اور مومنین پر رحمت سبھی کچھ ہے یہ دنیا نہ تو مومنوں کے ساتھ رہی نہ کافروں کے ساتھ مگر مومن کی صنع جمیل دنیا میں اور ثواب جزیل آخرت میں رہ گئے اور کافر پر لعنت دنیا میں اور عذاب آخرت میں رہے تو بزرگوں کے عرصوں پر سفر کر کے جانا ثواب ہے یہ بھی اس آیت پاک سے معلوم ہوا کیونکہ اللہ تعالی اللہ رب العزت سیرو فل ارد فرما رہا ہے تو جب عبرت حاصل کرنے کے لیے کفار کی بستیوں میں سفر کر کے جانا جائز ہے تو امید و رجا حاصل کرنے کے لیے ان مقدس مقامات کا سفر کیسے حرام ہو سکتا ہے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اجمیر شریف سے چلے داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر جو ہے وہ جب ہی انہوں نے چلا کیا کس وجہ سے تاکہ سیرو فی الارض اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں گھومے اور جہاں پر اللہ تعالیٰ کے عذابات کا شکار ہونے والے لوگوں کے مقامات کو دیکھ کر جو ہے وہ عبرت حاصل ہوتی ہے تو اللہ کے نیک بندوں اللہ کے ولیوں کے مزارات پر حاضری دینے کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں کا نظور بھی ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہاں پر چلا فرما کر فیوز و برکات حاصل کر کے جب خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں سے چلے تو آپ نے یہ شیر فرما دیا جو کہ آج بھی داتا دربار پر جو ہے وہ شیر کندہ ہے سب لوگ جانتے ہیں کہ گنج بخش فیض عالم سارا پیر کا مل کا ملارا رہنما کہ اللہ کے ولی جو ہے ان کے مزارات پر ان کا فیض ملتا ہے اور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی وہ اللہ کے ولی ہیں کہ گنج بخش ہیں فیض عالم ہیں اللہ کے نور کا مظہر ہیں مظہر نور خدا ہے جو ناقص لوگ ہیں ان کے یہ پیر ہیں اور جو کامل پیر ہیں ان کے بھی یہ رہنما ہیں اللہ تبارک کا تعالی ہمیں داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے دربار گہر بار میں حاضری کی توفیق ادب کے ساتھ نصیب فرمائے آمین اور وہاں سے مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے آمین تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں ان آیات سے علم تاریخ پڑھنے کا بھی جو ہے نقطہ نکلتا ہے کہ تاریخ پڑھنا بھی برا عمل نہیں ہے اور بلکہ تاریخ کی کتابیں پڑھنا تاریخ اسلام پڑھنا یا تاریخ کفار پڑھنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن تاریخ ہونی درست چاہیے تاریخ کی ان تمام واقعات اور روایات جو کہ شریعت سے ٹکرائیں گی ان کو ہم نہیں مانیں گے لیکن جو ہے بقیہ جو تاریخ ہے جو کہ صحیح ہے ان کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے دیکھیے گزشتہ امتوں نے اگرچہ بڑی بدکاریاں کی مگر عذاب الہی صرف نبی کو جھٹھلانے پر آیا آپ قرآن کریم میں قوم آد کے بارے میں پڑھیں قوم سمود کے بارے میں پڑھیں قوم مدین قوم لوت کے بارے میں جو ہے وہ پڑھیں وغیرہ وغیرہ حضرت داود علیہ السلاۃ وسلام کی وہ امت جن کو بندروں کی شکلوں میں تبدیل کر دیا گیا اس کے احوال کو پڑھیں اللہ تبارہ کا تعالی جل جلال کے عذابات ان اقوام پر کس وجہ سے آئے نافرمانیاں تو وہ بڑے عرصے سے کر رہے تھے جب وہ نبی کے مقابلے پر آئے اور نبی کو جھٹلانے لگے تو اللہ کا عذاب ان پر آ گیا فرعون بنی اسرائیل کے بچے ذبح کرواتا رہا ایک روایت میں ہے کہ نوے ہزار بچے اس نے قتل کروا دیے ایک روایت میں ہے کہ ستر ہزار بچے اس نے قتل کروا دیے کہ کہیں ان میں وہ بچہ یعنی حضرت ووسا نہ ہو علیہ السلام کے جس نے مجھے جو ہے وہ تخت و تاج سے معروم کرنا ہے جس کی وجہ سے میرا زوال آئے گا تو وہ ہزاروں بچوں کو ذبح کروا قوم شعیب ناپ تول میں بے ایمانیاں کرتی رہیں قوم لوت نہ جانے کب سے بد کرداریوں میں مبتلا رہی لوتی افعال میں مبتلا رہی مگر عذاب میں اسی وقت گرفتار ہوئی جب پیغمبر کے مقابلے میں آئی اسی لیے جو ہے اس آیت پاک میں یہ دو لفظ آئے ہیں عاقبت المقذبین جھٹلانے والوں کا انجام کئی فکانہ عاقبت المقبین جٹھ والوں کا عذاب تو اللہ کے نبی کو جو جٹھلائے گا جو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں بے ادبی کرے گا جو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا تو اللہ رب العزت ہے وہ ان قوموں کو تباہ کر دیتا ہے انہیں برباد کر دیتا ہے اور یہ تاریخ اسلام سے قرآن و حدیث سے بالکل واضح ہے تو یاد رکھیے قرآن کریم کا بیان یا ہدایت ہونا ہم لوگوں کے لیے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے سرکار تو پہلے ہی سے سب کچھ سکھا پڑھا کر اور سمجھا کر جو ہے اللہ تعالی نے سمجھا دیا تھا اور اب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے نزول سے پہلے ہی ہدایت پر تھے یہ تو متقین اور لنس لوگوں کے لیے ہدایت بن کر جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ نازل ہوا ہے میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم تو نزول قرآن سے قبل بھی ہدایت پر تھے اور سرکار علیہ السلاۃ وسلام اللہ رب العزت کی عبادت فرمایا کرتے تھے چنانچہ اگلی آیات جس کی تلاوت سماج فرمائیں آل عمران سورہ ہے اور تین آیات ہیں آیت نمبر ایک سو انتالیس ایک سو چالیس اور ایک سو میں ان کو الگ الگ تلاوت کرتا ہوں ارشاد خداوندی ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَمْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ان تُمْ مُؤْمِنِينَ اور نہ سست پڑو اور نہ غمگین ہو اور تم ہی غالب ہو اگر تم ایمان پر ہو اور نہ سستی کرو اور نہ غم کھاؤ اور تم ہی غالب آوگے اگر ایمان رکھتے ہو ان یمسسکم قرح فقد مسل قوم قرح مثلو وطلک الایام نداولوها بین الناس ولیعلم الله الذین آمانو وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی تو بے شک وہ لوگ بھی ویسے ہی تکلیف پا چکے ہیں اور یہ دن میں جنہیں ہم نے اور یہ دن ہیں جنہیں ہم نے لوگوں کے لیے باریاں رکھی ہیں اور اس لیے کہ اللہ پہچان کرا دے ایمان والوں کی اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ دے اور اللہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو اور اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کو نکھار دے اور کافروں کو مٹا دے یہ تینوں آیات مقدسہ ہیں ان میں سے چند الفاظ کے معنی آپ سماج فرما لیں غم کھاؤنا غالب بلند ہونا جم سس پہنچا ہے قرخم زخم تل کا یہ نوا ویلو ہم پھیرتے ہیں یا پہچان کرا دے بنائے پکڑے یا نکھار دے یا وہ مٹا دے یہ چند الفاظ کے معنی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں اللہ تبار کا مطالعہ ان آیات میں ارشاد فرما رہا ہے اور نہ سستی کرو اور نہ کھاؤ تم ہی اور تم ہی غالب آؤ گے اگر ایمان رکھتے ہو اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی تو بے شک وہ لوگ بھی ویسی ہی تکلیف پا چکے ہیں اور یہ دن میں جنہیں ہم نے لوگوں کے لیے باریاں رکھی ہیں اور اس لیے کہ اللہ پہچان کرا دے ایمان والوں کی اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ دے اور اللہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو اور اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کو نکھار دے اور کافروں کو مٹا دے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں قرآن کریم کی ان آیات کی شانی نزول میں چند روایتیں ہیں میں پیش کرتا ہوں ایک روایت تو جنگ عہد کے مسلمانوں سے متعلق ہے کہ جنگ عہد کے مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان جو کہ اس وقت ایمان نہ لائے تھے اپنے لشکر کے ساتھ پھر مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں وہ میدان عہد میں اپنے ظاہری غلبہ سے دھوکہ کھا گئے ہیں اور اب مدینے کو برباد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے حکم دیا کہ صرف وہی حضرات جو وزو عہد میں شریک تھے فوراً روانہ ہو جائیں اور ابو سفیان کے مقابلے میں پہنچے اور پتہ کریں کہ ان کی فوج کیا ہے اس حکم پر ان مسلمانوں کو تکلیف کا احساس ہوا ان کی تسلی کے لیے یہ آیات کریمہ نازل ہوئی ایک روایت یہ ہے یعنی غزبۂ عہد کے بعد مسلمانوں کو فوری طور پر دوبارہ جو ہے وہ تیار ہونے کا حکم دیا گیا تھا حالانکہ غزوہ عہد میں مسلمانوں کا نقصان بھی زیادہ تھا تو اللہ تعالی نے جو ہے یہ آیات نازل فرمائی جس میں مسلمانوں کو نصیحت کی گئی انہیں جو ہے وہ ڈھارس پہنچائی گئی ایک روایت یہ ہے کہ غزوہ عہد میں ع جنگ کی حالت میں جبکہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ چکے تھے ان میں افرا تفری پھیل گئی تھی خالد بن ولید جو کہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے مشرقین کی ایک جماعت لے کر عہد کے ایک ٹیلے پر چڑھنے اور وہاں سے مسلمانوں پر بھرپور حملہ کرنے کی کوشش کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرما رہے تھے آپ نے یہ سخت خطرہ محسوس کرتے ہوئے دعا فرمائی خدایا تو ہی ہماری طاقت و قوت ہے اس وقت سوا ان کے اس وقت ان مسلمانوں کے سوا تیری عبادت کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس دعا شریف کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پریشان حال مسلمانوں میں سے ہی ایک جماعت خالد بن ولید سے پہلے عہد پر چڑھ گئی اور انہوں نے حضرت خالد کی اس فوج پر حملہ کر دیا یہ حضرت خالد میں نے اس لیے جو ہے وہ کی کہا ہے کہ بہرحال یہ بعد میں صحابی تو ہو گئے تھے تو خالد کی اس فوج پر حملہ کر دیا جس سے مشرقین کی یہ جماعت بھاگ نکلی اور مسلمانوں پر حملہ نہ کر سکی اگر خدا نہ نخواستہ یہ حملہ ہو جاتا تو مسلمانوں کو بے اندازہ تکلیف پہنچ جاتی تیسری روایت بھی سماعت فرما لیجئے جو کہ ان آیات کے شان نزول کے طور پر مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ جنگ عہد ختم ہونے کے بعد ابو سفیان نے تین آوازیں دیں جب غزوہ عہد ختم ہو گیا تو ابو سفیان جو کہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے کافروں کے وہ سردار تھے تین آوازیں ابو سفیان نے دی ہیں کیا آوازیں دی ہیں کیا قوم میں محمد ہیں کیا قوم میں ابو بکر ہیں کیا قوم میں عمر ابن خطاب ہیں تو پتہ لگا کہ کفار کو ان تین شخصیات سے بہت زیادہ وہ تھا معاملہ کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد حضرت صدیق اور حضرت عمر کا بہت بڑا مقام ہے دین اسلام کو تقویت اور عروج یہ دونوں ہستیاں پہنچا سکتی ہیں تو ابو سفیان نے یہ تین آوازیں لگائی غزوہ احد کے بعد جبکہ وہ کفار وہاں موجود تھے اور مسلمان اس وقت ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے اور کچھ پہاڑوں کے بیک سائڈ پر تھے چنانچہ آوازیں لگا رہا ہے کہ کیا اے مسلمانوں تم میں محمد ہیں ابو بکر ہیں عمر, عمر ہیں ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان صحابہ سے فرمایا کہ خاموش رہو خاموش رہو جب ادھر سے کوئی جواب نہ دیا گیا تو ابو سفیان نے کہا یہ تینوں قتل کر دیے گئے ابو سفیان کیا کہتا ہے کہ جو ہے وہ تینوں جو ہے وہ قتل کر دیے گئے اللہ اکبر کبیرہ جیسے ہی ابو سفیان نے کہا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے نہ رہا گیا آپ بلند آواز سے بولے اے اللہ کے دشمن یہ تینوں زندہ ہیں ہم تینوں زندہ ہیں اور تیرے سینے میں کھٹکتے رہیں گے تیرے سینے میں کھٹکتے رہیں گے تب ابو سفیان تب ابو سفیان فخریا یہ کہنے لگا اے حبل اونچا ہو جا اونچا ہو جا یعنی اپنے بتوں کو پکارنے لگا یعنی ہم نے مسلمانوں کا نقصان کیا ہے ستر صحابہ شہید ہوئے لہذا کہنے لگا کہ اے حبل اونچا ہو جا اونچا ہو جا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرمایا کہ اے عمر جواب دو یعنی حبل کیا اونچا ہوگا اونچا تو اللہ تعالی ہی ہے سناچے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جواب دیا ابو سفیان پھر یہ بولا ہمارے پاس تو عزا بت ہے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کی طرف سے جواب دیا کہ ہمارا والی اور ہمارا وارث اللہ ہے تمہارا کوئی والی وارث نہیں تب ابو سفیان بولا کہ بدر کا بدلہ ہو گیا ہم تم برابر ہو گئے تو حضرت عمر فاروق بولے ہر گز نہیں ہمارے مقطول جنتی ہیں تمہارے مقتول جہنمی ہیں پھر برابری کیسے ہو سکتی ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پاک سے جب یہ الفاظ نکلے تو اللہ تبارک وطریا رحمت کو جوش آ گیا اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیم عید فرمائی گئی اور مسلمانوں سے اس تکلیف کے ایوز آئندہ فتح و نصرت کا وعدہ کیا گیا اب ان تمام شان نزول کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان تینوں آیات کا آپ صرف ترجمہ ذرا غور سے سماج فرمائیں ارشاد خدا بندی ہے اور نہ سستی کرو اور نہ غم کھاؤ اور تم ہی غالب آؤ گے اگر ایمان رکھتے ہو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 تعلیم یہ دی جا رہی ہے اے مسلمانوں اس غزوہ عہد کے پیش آنے والے واقعات کی بنا پر تم نہ تو آئندہ کے لیے کمزور و سست پڑو اور نہ گزشتہ تکلیف کی کچھ پرواہ کرو تم ہی پہلے غالب تھے اور عہد میں بھی غالب رہے اگر سچے مومن ہو تو یہ بات مان لو یا اگر تم سچے پکے مومن رہے تو ہمیشہ غالب تم ہی رہو گے یہ سوچ لو کہ اگر عہد میں تمہیں کچھ تکلیف پہنچ گئی تو بدر میں یا خود جنگ عہد کے شروع میں یہی کفار کو بھی تکالیف پہنچی وہ تو سست نہ پڑے حالانکہ وہ جھوٹے ہیں تم تو سچے ہو ان کی عارضی مغلوبیت پر سست کیوں پڑے جاتے ہو خیال رکھو کہ یہ فتح و شکست کے واقعات تو قوموں میں بدلتے بدلتے ہی رہتے ہیں کبھی کوئی قوم غالب ہے تو کبھی وہ مغلوب ہے کبھی دن ہے کبھی رات ہے کبھی چاند پورا ہے کبھی ناقص ہے کبھی کوئی صحت مند ہے کبھی کوئی بیمار ہے کبھی کوئی دولت مند ہے تو کبھی وہ فقی ان عارضی حالات کا دل پر کیوں اثر لیتے ہو عہد شریف کے ان واقعات میں بہت سی مسلحتیں ہیں جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ ان تکالیف سے مخلص و مومن ممتاز ہو گئے اب تک رلے ملے تھے اب چھٹ گئے اور مخلصین کو ہمیشہ کے لیے منافقین کی چالوں سے امن مل گئی دوسرے یہ کہ اسی عہد شریف میں بعض مخلصین کو اللہ نے درجۂ شہادت نصیب کیا کہ یہ حضرات مر کر بھی نہ مرے ہائے ہائے اور کفار جی کر بھی مر گئے ہم کافروں سے محبت نہیں فرماتے ان کا یہ غلبہ محبوبیت کی علامت نہیں ان کا یہ غلبہ محبوبیت کی علامت نہیں پھر یہ کہ اس واقعۂ عہد کی برکت سے نکھار ہو گیا کہ مسلمان تو اپنے تمام گناہوں سے پاک صاف ہو گئے منافقوں سے الگ تھلگ ہو گئے اور کفار کے آئندہ مار کھانے کفر مٹنے کا سامان ہو گیا کہ اب کفار اسی غلبہ سے دوکا کھا کر پھر مسلمانوں کے مقابل آئیں گے اور مار کھائیں گے یاد رکھیں کہ عہد شریف میں تقریباً پچہتر مسلمان شہید ہوئے جن میں سے پانچ مہاجرین تھے جن میں حضرت سید ال امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا مصر اب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہم بھی شامل تھے اور ان دونوں صحابہ کا مزار آج بھی غزوہ عہد کے پاس موجود ہے اور ستر انصار صحابہ تھے جو شہید ہوئے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کل شہدائے عہد ستر ہیں جن میں سے پانچ مہاجر اور پینسٹھ انصار واللہ اللہ تعالی عالم جل جلال ہو سیدنا سعیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ منورہ کی عورتوں میں ایک عورت انصاری میدان عہد میں پہنچی اپنے بیٹے اور خاوند کو مقتول و شہید پایا دوسری عورتوں نے بتایا کہ یہ تیرے جوان لخت جگر اور خاوند کی علاشیں ہیں وہ بولی یہ بتاؤ کہ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں اسے بتایا گیا کہ حیات ہیں وہ بولی کہ جب سرکار حیات ہیں تو ہر مصیبت آسان ہے یہ تھا ان بیویوں ان خواتین کا کمال ایمان ورنا ماں کو اولاد سے خصوصاً جوان بیٹے سے جو محبت ہوتی ہے وہ ظاہر ہے اللہ کا ان خواتین کا چینٹا ہم کو بھی نصیب فرمائے اور ان کے تو فیل ہمارے بگڑے حال بنائے آمین میرے پیارے اور میٹھے میٹھے بھائیوں ان آیات سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے بہت زیادہ درس ہمیں دیا جا رہا ہے درس مل رہا ہے صحابہ کرام اللہ کے بڑے محبوب اور پیارے ہیں کہ جب ان پر کوئی رنج و غم آتا ہے تو اللہ تعالی ان کی تسلی و تشفی کے لیے قرآن کی آیتیں نازل فرماتا ہے تاکہ قیامت تک لوگ یہ آیتیں پڑھتے رہیں اور ان کی محبوبیت کے گیت گاتے رہیں اللہ اکبر اپنے پیاروں کو ہم تسلی دیتے ہیں اور سرکار کے غلاموں کو اللہ تسلی دے رہا ہے تو یہ ہے شان ان صحابہ کی حضرات صحابہ کے نام علوان اجمعین کامل مومن تھے کامل مومن رہے اور انہوں نے کمال ایمان پر وصال پایا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اگر تم مومن رہو گے اگر تم مومن رہو گے تو الْأَعْلَونَ سر بلند گے سر بلند گے اللہ اکبر کبیرا تو پتا لگا دنیاوی تغالیف پر کبھی دین میں سستی نہیں کرنی چاہیے اور نہ اس کا اثر دل میں لینا چاہیے اور یہ بھی یاد رکھیں دنیا کچھ بھی رنگ دکھائے مگر مسلمان دین پر قائم رہیں مسلمان دین پر قائم رہیں اللہ رب العزت اپنے پیاروں کو آزماتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو آزماتا بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بیان اپنے پاک کلام میں بھی ارشاد فرمایا ہے سناچے دوسرا سپارہ ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْسِ وَالْجُوعِ وَنَقْوْسِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَرَاتِ ترجمائے کنز ایمان اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ در اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے وبشری صابرین اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو اللہ دینا ایزاس مصیبت کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے کالو تو کہیں کہیںل ہی روجی اون ہم اللہ کے مال ہے اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو اللہ تبارک و تعالی جل جلال نے ان آیات میں جو ارشاد فرمایا ہے خصوصاً آج جو ہم نے آیات سورہ آل عمران کی چار پانچ آیات کا درس سماج فرمایا ہے اس کا خلاصہ کیا ہوا خلاصہ یہ ہے کہ مومن کا دل کاشانہ یار ہے جس میں سوائے محبوب اور اس کے سامان کے دوسرے کی گنجائش نہیں دنیا کے رنج و غم راحت و خوشی دل میں نہیں جانے پاتے کہ وہاں ان کی جگہ ہی باقی نہیں رہی چاہیے یہ کہ دل دنیاوی خوشی و غم میں رہے خوشی و غم دل میں نہ رہے کسی نے کیا خوب کہا ہے دیکھ اے آتش سوزاں میرا گلشن نہ جلے چاہے رگ رگ جلے پر یار کا مسکن نہ جلے اس لیے فرمایا گیا اے مسلمانوں تم تو بہت اونچے پہنچ چکے ہو دنیاوی رنج و غم تو بہت نیچے کی چیزیں ہیں وہ تم تک کیسے پہنچ سکتے ہیں صوفی کرام رحمت اللہ تعالی علیہ اجمعین ارشاد فرماتے ہیں جیسے نمک کی کان میں جو چیز پہنچے نمک بن جاتی ہے اور کیویا سے جو دات لگے سونا بن جاتی ہے ایسے ہی جو مصیبت و راحت مومن کو پہنچے وہ اس کا ایمان بن جاتی ہے مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو کچھ نمک کی کان میں آیا نمک ہوا قاتل کے تیر بھی میرے ارمان ہو گئے دیکھیے اللہ رب العزت نے غازیان عہد کے لیے وہاں کی تکلیف کو شہادت نکھار علم یقین کا ذریعہ بنایا تفسیر روح البیان نے فرمایا کہ حضرت سیدنا النا عیسیٰ علیہ و سلام نے ایک جنگل میں ایک شخص کو حیرانی کی حالت میں بیٹھا ہوا دیکھا یہ میں صرف آخری جملے ادا کر رہا ہوں اس واقعے میں بہت کچھ ہے صرف آخری یہ میرے تین چار جملے ہیں ان کو سماعت فرمائیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلط وسلام نے ایک جنگل میں ایک شخص کو حیرانی کی حالت میں بیٹھا ہوا دیکھا جو برابر آسمان کو دیکھ رہا تھا دنیا وافیہ سے بے خبر تھا آپ علیہ السلام نے اسے آواز دی بازو پکڑ کر ہلایا مگر اسے کچھ خبر نہیں ہائے ہائے اسے کچھ خبر نہیں وہی آئی کہ اے عیسا اگر تم اسے قتل بھی کر دو تو اسے خبر نہ ہو اگر تم اسے قتل بھی کر دو تو اسے خبر نہ ہو کیونکہ ہم نے اس کے دل میں اپنی معرفت کا ایک ذرہ رکھ دیا ہے جسے ہمارے معرفت کے ایک ذرے کی بھی خبر ہو جائے تو وہ ادھر ادھر کا خیال رکھ ہی نہیں سکتا اللہ اکبر کبیرات تم یاد رکھیے کہ مجاہدے کے بعد مشاہدہ ملتا ہے اور ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے محنتوں کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی معرفت کے انوار ہمیں نصیب فرمائے ایک ذرے کا کروڑوا حصہ ہی عطا فرمائے اللہ اپنی یاد عطا فرمائے اللہ تعالی اپنا نور نصیب فرمائے اللہ تعالی اپنی لو عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی یاد عطا فرمائے اپنا خوف عطا فرمائے اپنی محبت عطا فرمائے اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نصیب فرمائے ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو آمین, اللہم آمین, ثم آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین الحمدللہ آج آپ نے سورہ آل عمران کی آیات نمبر ایک سو اکتالیس تک درس قرآن سماعت فرمایا ہے ان اللہ کا کل زندگی رہی تو آیت نمبر ایک سو بیالیس سے ہم درس قرآن کو ان اللہ تعالی جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے آپ تمام بھائیوں سے التماس ہے کہ پاکستان کے وقت کے مطابق ساڑھے نو بجے درس قرآن کی نشست کا آغاز ہو جاتا ہے اور مفصرین کرام کی تفصیر کی روشنی میں ہم قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں منشاہ خدا بندی کیا ہے اور ایمان کو جلا بخشنے کے لیے اللہ کے پاک کلام کو سیکھنے کے لیے الحمدللہ اس تفسیر کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے تو تشریف رکھا کریں اپنے اور دوستوں بھائیوں کو بھی بتایا کریں اللہ تعالی ہم سب کو درس قرآن کی رحمتیں برکتیں نصیب فرمائے آمین جزاکم اللہ خیرہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر آپ بھائیوں کے ابھی کچھ